ولا عقبى للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والسلام على رسول الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن طبق احسان الى يوم الدين ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد كنتم خير امه امت اخرج الناس تامرون بالمعروف وتنهون على المنكر وقال اذا وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال ايضا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني معززوا المكرام اور ہمارے مخلص کارکنان اور جوبر دعہ سینٹر کے متعاونین اور دعات و علماء حضرات اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس کی توفیق سے جبیل دعویٰ سنٹر کے زیر سایہ گیارہواں دو روزہ دور علمیہ کی شروعات ہو رہی ہے یہ دور علمیہ جو آپ لوگوں کے درمیان منعقد کرایا جاتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم سے مسلح کیا جائے اور علم کی روشنی میں آپ اپنی دعوت کو لوگوں میں آگے بڑھا سکیں آج کے اس دور المیہ میں ہم نے جو دو کتابیں منتخب کی ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں ایک کتاب تو شیخ الاسلام امام جماب تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کا نام ہے رفع الملام علی مطلع عالام دوسری کتاب ہے نواقض الاسلام شیخ الاسلام محمد ربد الحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں کتابیں انشاءاللہ دو دنوں میں آفرات کے درمیان ہمارے دو عظیم مشائق فضت تقدور شیخ عبد الباز فہیم مدنی حفیظ اللہ رف الملام کی تفصیلی شرح آپ کے سامنے کریں گے اور دوسری کتاب نواقض الاسلام کی تفصیلی شرح ہمارے شہب الزماں صاحب مدنی حفیظ اللہ کریں گے میرے معذدت ساتھیوں اسلام کے اندر جتنا اہم عقیدہ ہے اتنا ہی اہم منحج بھی ہے عقیدہ اور منہج کے اندر وسطیت یہ بہت ضروری ہے یہ ہماری اور اس امت کی پہچان ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا کے دالی کا جاللہ کو ہم امتِ وسط ہیں یعنی ہم عدل و انصاف والے ہیں اور افضل ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل سید بخاری کی حدیث کے اندر فرمائی اور دولن و خیارن یعنی ہم عدل و انصاف والے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے ذاتی نہیں کرتے اور افضل امت ہے دوسری آیت بلانا کہن تم خیر اماج الناستمر بالمعروف تنہم المنکر تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں لوگوں ہی کے لیے برپا کیا گیا ہے ہماری اور آپ کی تخلیق یا اس طریقے سے امت کو اللہ رب العالمین نے دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے آپ الحمدللہ للہ میدان دعوت میں ہیں اور دعوت کے لیے علم بہت ضروری ہے اسی لیے جبیل دعویٰ سنٹر کے زیر سایہ علمی تربیتی اور تاہیری دورات اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں اسی کے کڑی آج کا یہ گیارہواں دور علمیہ ہے جس کی شروعات انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں یا ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کی توحید اور منہج یہ دونوں بہت ہی ضروری ہے اور دونوں کے اندر وسطیت اور اعتدال بہت ضروری ہے اسی لیے منہج کے اندر وسطیت پیدا کرنے کے لیے اعتدال پیدا کرنے کے لیے جس عظیم ترین کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی اہم کتاب ہے اس کتاب کے مصنف بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آج میڈیا شیخ الاسلام طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ترین شخصیت جو بڑی ہی متوازن اور معتدل شخصیت تھی ایسے شیخ ابن عبدالحاب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بڑی ہی متوازن اور منہج صلف کی حامل شخصیت تھی ان کے افکار اور منحج کی آج ان دو عظیم شخصیتوں کو متطرف اور غالی اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے برے القاب سے نوازا جاتا ہے اس لیے ان دونوں کتابوں کا انتخاب کیا گیا تاکہ ہمارے منحج کے اندر بھی وسطیت آئے اور ہمارے منحج کے اندر بھی اعتدال ہو اعتدال میں ساتھیوں یا وسطیت یہ ہماری اور امت کی پہچان ہے اور ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے عقیدے کے اندر اور اس طریقے سے منحج کے اندر اور اس طریقے سے اعمال اور عبادات کے اندر حتیٰ کی اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی اعتدال کو ضروری قرار دیا ہے اور اہل اور جو مومنین ہیں اہل ایمان ہیں ان کی شان قرار دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لدی نہ فقو الم یو سرف وم یتور کا قوامہ جو نہ اشراف کرتے ہیں اور نہ ہی خرچی کرتے ہیں یعنی بخیلی کرتے ہیں بلکہ درمیانی والی راہ اپناتے ہیں تو وسط کے معنی ہی ہوتے ہیں درمیانی والی راہ درمیانی پورا اسلام میرے ساتھی ہو یہ معتدل دین ہے ہم ہر نماز میں سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں سراد المستقیم سراۃ اللدین یہ جو سراعت مستقیم ہے یہ ان دونوں کے درمیان والی راہ اور وسیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اگر گلو ہے اور تو دوسری طرف تفسیر ہے ان دونوں کے درمیان جو راہ ہوتی ہے اس کو اعتدال اور یا وسیعت کہا جاتا ہے لہذا منہج کے اندر بھی میرے ساتھیوں توازن ہے دعویٰ سینٹر کا قیام سعودی عرب کے اندر بڑا ہی خوش آئند اور مبارک قدم ہے کہ الحمد للہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو توحید کی دعوت اور منحج کی دعوت دی جاتی ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ توحید کی دعوت میں ہم نے الحمد توحید تو ایسا منحج نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس کا حق ادا کر سکے لیکن توحید پر زیادہ دھیان ہونے کی وجہ سے منہج کو ہم نے پسے پھس ڈال دیا تھا اسی لیے دیکھا گیا کہ توحید تو آ گئی لیکن منہج کے اندر ان کی ہاں وسطیت اور اتدار نہ پیدا ہو سکا اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کیونکہ یہ بہت ہی اہم صفت ہے ہماری اور پہچان ہے اور وسطیت سمجھ لیجیے عدل اور انصاف کا نام ہے وسطیت استقامت ہے وسطیت یہ طاقت بھی ہے وسطیت ایک طاقت بھی ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب انسان کی زندگی کے تین و ہوتے ہیں ایک جوانی اور ایک بچپن اور ایک بڑھاپا سب سے طاقتور جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کی جوانی کا ہوتا ہے جو درمیان میں آتا ہے ایسے آپ سورج کو دیکھ لیجئے سورج بھی جب نکلتا ہے تو کمزور ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو بھی کمزور ہوتا ہے لیکن جب درمیان میں آتا ہے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کوئی بھی انسان اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو اس طریقے سے وسطیت میرے ساتھ بھی ایک طاقت ہے ایک توازن ہے اور پورا اسلام ہمارا الحمدللہ للہ اور اعتدال کا دین ہے نہ اس میں گلو کی گنجائش ہے نہ اس کے اندر جو ہے تنقید اور کوتاہی کی گنجائش ہے ان کی کوئی اسلام کے اندر ان دونوں چیزوں گنجائش نہیں ہے لہذا ہم دائر اللہ ہیں اللہ رب العامین کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے شاد کے لیے اور ٹوٹی پھوٹی خدمات کے لیے ہم سب کو منتخب کیا ہے لہذا ہمارے اندر یہ منحج ہونا چاہیے کہ وسیعت کے ساتھ توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ ہم دین کو لوگوں کے سامنے پہنچا سکیں وسطیت کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ سنت اور بدعات کے درمیان تقریب کا نام ہے یا شعریت اور سنت کے درمیان تقریب کا نام وسطیت نہیں ہے یا اس طریقے سے کفر اور شرک کے درمیان ایک دوسری راہ پیدا کرنے کا نام وسیت نہیں ہے وسطیت یہ صحابہ کا منہج ہے سلب صالح کا طریقہ ہے جس پر پورے اسلام کے فہم کا دار و مدار ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے سلب صالحین کے منہج کو اپنانا اور یہی وسطیت ہے اس سے پڑھ کر کے کوئی وستیت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی وستیت یہ سمجھتا ہے کہ دو مسئلے کے اندر یا دو چیزوں کے درمیان کوئی درمیانی راہ پیدا کر لینا یہ وستیت ہے یہ اس کی خام خیالی ہے یعنی یہ سمجھنا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کو بوجھر سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا پانچ وقت کی نماز اسلام کے اندر ہمارے لیے مشکل ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں پانچ نماز بہت کم ہے لہٰذا ہم یہ سمجھے کہ نہیں چلو پانچ نماز یا تین ہی نماز پڑھ لی جائے اس کا نام وسطیت نہیں میرے ساتھیوں اس چیز کا نام وستیت نہیں ہے یا اس طریقے سے اور نسلانیت کو سامنے رکھتے رکھ کر کے ایک نیا دین پیدا کرنا جیسے اکبر نے پیدا کیا تھا اس کا نام وستیت نہیں ہے وسطیت سلم صالح کے منہج پر اپنانے کا نام ہے اور اسی کے اندر ہمارے خیریت اور بھلائی ہے اور اسی کے اندر اور وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیے اللہ علی بسی لہٰذا وصیت ایک بصیرت بھی ہے علم بھی ہے اور بصیرت میرے ساتھیوں علم سے زیادہ یہ دقیق لفظ ہے اس کے اندر بصیرت کے اندر انسان وسیت بھی آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ منہج بھی آتا ہے اور اس طریقے سے کس طریقے سے آپ کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے کیا اہمیت کیا کیا جو جو چیز اہم ہے اس کو مقدم رکھتے ہوئے تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں مدعو کا خیال رکھتے ہوئے وقت کی مناسبت سے اور ان کے ذہن کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا اعتبار کرنا اس کو وسیعت یا اس کو بصیرت کہا جاتا ہے تو الحمدللہ للہ بصیرت یہ بہت ضروری ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے علم بہت ضروری ہے اگر انسان کے پاس تلوار نہیں ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا ہے اس لیے آپ جہاد کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو صلب صالح کے منحش پر اور پیش کر رہے ہیں جس کے لیے میرے ساتھی علم اور بصیرت بے ضروری ہے اسی لیے الحمدللہ للہ شریک کے دورات آپ لوگوں کے سامنے کرا جاتے ہیں جو کتابیں منتخب کی گئی ہیں بڑی اہم کتابیں ہیں اور اپنے اپنے زمانے کے دو عظیم مجدد کی کتابیں ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں رف الملام ہمارے اندر وسطیت پیدا کرتی ہے اور درمیان یا علماء کا حسن زن ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتی ہے ان کے درمی ان کے لیے ہمارے اندر یہ پیدا کرتی ہے کتاب کہ ہم ان کے لیے تلاش کریں کہ کوئی بھی عالم جو کتاب و سنت کا عالم ہے کوئی بھی عالم ایسا نہیں جس نے جان بوجھ کر کے کتاب و سنت کی مخالفت کی ہو یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کوئی بھی عالم ہو جسے معتبر عالم کہا جائے جو سلب صالحین کے منہج پر ہو کسی کے بارے میں توقع کرنا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے یہ سراسر ان کے ساتھ, ان کے تعلق سے ظلم اور جاتی ہے یہ محج ہمارے سامنے ہونا چاہیے اس لیے اگر ان سے کوئی ایسا قول ہمیں نظر آئے جو خلاف ہو تو اس کے لیے ہمیں عز تلاش کرنا چاہیے اور اس کے ان کے تعلق سے انسان کو حسنظر رکھنا چاہیے کہ جو کتاب ہے رف الملام یہ بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے اور اس کتاب کی شرح کے لیے ہم نے جس عظیم شخصیت کو منتخب کیا ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبد اللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے علم سے ہمیں بھی اور آپ کو اور تمام لوگوں کو زیادہ زیادہ مستفید ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق نائ فرمائے میرے ساتھیوں ہمارے شیخ کا موضوع ہوئی امام المیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے آپ نے ماجستر کا رسالہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام المیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں سات یا میں کی وفات ہوئی ہے ان کا ان کے تعلق سے شیخ کر رسالہ تھا ان کی زندگی کو ان کی سیرت کو ان کے مناج کو اور ان کے تعلق اس تمام چیزوں کو پوری داستان حیات کو انہوں نے پڑھا اور دستورے ہمارے شیخ کرسالہ تھا شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اس طریقے سے جو موضوع تھا اس موضوع کے لیے ان کی شخصیت کا پڑھنا بے ضروری تھا اس لیے ان سے بہتر اس موضوع کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا یا اس طریقے سے اس کتاب کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا اور پھر شیخ کا جو طریق تدریس ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے آپ سب لوگ ان سے واقف ہیں اور ابھی کل شیخ سے بات ہو رہی تھی شیخ نے بتایا اپنے بارے میں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ تک کے بعد انشاءاللہ طریق تدریس کو اپنانا چاہتے ہیں اور اپنے علم سے پوری امت کو اور پورے طلبہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کے علم سے ہم سب کو اللہ من فائدہ پہنچائے ایسے جو دوسری شخصیت ہیں شیخ عدال صاحب وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں دونوں شخصیتیں آپ کے دورات علمیہ میں مسانہ پروگراموں میں بار بار آ چکی ہیں اور اپنے علم سے آباد کو مستفید فرما چکی ہیں وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اس لیے اور نہ کچھ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے علم سے ہمیں فائدہ پہنچائیں اور اس کتاب کی شرح کا آغاز کریں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگ علماء ہیں دعات ہیں اور سب کے لیے قدوہ اور نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا کوئی ایسا عمل دوران مجلس یا کسی بھی وقت ہم سے صادر نہ ہو جو ہمارے لیے شک اور شبہات پیدا کریں یا اس طریقے سے ہماری یا آپ کی شان کے خلاف ہو یہ دور المیہ ہے گیارہواں دور المیہ ہے اور دورات المیہ یا علمی مجالس کے آداب کا کو بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں یا لوگوں کو آپ بتائیں اس لیے بار بار اس چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا آپ اہل علم ہے ہم اس کو بار بار آپ سے کہنا ہم اپنی بھی اور آپ لوگوں کی سمجھ لیجیے شان میں کثرت اور سمجھتے ہیں یا توہین سمجھتے ہیں اس لیے اس پر نہ کچھ کہتے اور بتائیے ضرور کہیں گے کہ جو بھی چیزیں آپ کی خدمات کے لیے ضیافت کے لیے رکھی جاتی ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں بہت افسوس ہوتا ہے کہ علماء ہیں لیکن جہاں چائے رکھی جاتی ہے وہاں جا کر کے دیکھتے ہوئے کافی تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں چائے گلاس یہاں پڑا ہوا ہے کہیں پانی نیچے گرا ہوا ہے کہیں چائے نیچے گری ہوئی ہے اور کہیں چائے کی پتی فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے میرے ساتھیوں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے پانی آپ کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے آدھا پانی پیتے ہیں, آدھا پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ہمارے لیے بے ضروری ہے پورا پانی آپ استعمال کریں اگر نہ پی سکیں اس کو گھر لے کر کے جائیں یا بعد میں اس کو استعمال کریں یہ نہیں کہ آدھا پانی پھینک دیں اس بھی ہے فضول خرچی بھی ہے اور اس طریقے سے یہ آپ جیسے ولما کے لیے دعات کے لیے شان شان نہیں ہے اس لیے اب اور مزید نہ کچھ کہتے ہوئے آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ مجلس کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے اور اس طریقے سے آداب کا خیال رکھتے ہوئے جو وقت دیا جائے وقت کی بھی پابندی اور اس طریقے سے بھی کہا گیا تھا کہ اہلِ مجلس ہے اور ہم نے گزشتہ ہی دورہ میں کہا تھا کہ اس کے لیے یا تو کرتا اور ٹوپی کی اجازت ہوگی اور تو پائجامے کے ساتھ یا تو, تو پہن کر کے آپ آئیں اور اس طریقے سے تاکہ مجلس کا کی جو شان ہے وہ شان برقرار رہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نائ فرمائے ایک بار پھر ہم شیخ کے شکریہ کے ساتھ اپنے گفتگو کی شروعات کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظ فرمائے ان کے علم میں اللہ اربان مزید ترقی نہ فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو زیادہ زیادہ اللہ بابامین فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ فرمائے حامر ابران اللہ خیر وسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومور بدع ضلال ہم سب رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہاں دینی علم کے لیے جمع ہونے کا موقع نیت فرمایا یہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کسی غلط کام کے لیے جمع نہیں ہوئے بلکہ دین کے علم کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ مقصد بہت عظیم مقصد ہے تمہید میں نہیں جاؤں گا وقت بہت کم ہے اور اس موقع پہ اس دعوی سینٹر کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے مجھے موقع دیا کہ اس عظیم کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں شیخ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے اس کے بعد تمہید کی ضرورت نہیں رہتی اور ہم براہ راست کتاب کی ابتدا کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آپ شیخ سے سن چکے ہیں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابن تیمیہ کی عظمت جاننا چاہتے ہیں تو ان کے شاگردوں کی لسٹ کے اوپر غور کریں کہ ان کے شاگرد کون ہیں ان کے شاگردوں میں آپ کو ابن قیم رحمہ اللہ نظر آئیں گے اور حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے شاگردوں میں ابن قیم جیسا آدمی موجود ہے جو خود ایک امام ہے بہت بڑے اور پھر حافظ ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر اس سے آپ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں یہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ محدث اور معرخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں امام ابن عبدالحادی اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں ان کے شاگردوں میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عظیم امام ہیں اور یہ سارے وہ شاگرد ہیں جو جب اپنے استاد کا تذکرہ, تذکرہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان کے سامنے بہت معمولی سی شے سمجھتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسے شاگرد نہیں ہے جو سمجھتے ہوں کہ ہم اپنے استاد سے آگے نکل گئے ہیں یا دوسرے لوگوں کو احساس ہوتا ہو کہ یہ شاگرد اپنے استاد سے آگے نکل گیا ایسا بالکل نہیں ہے اور جہاں تک یہ کتاب ہے تو جیسا کہ شیخ نے بیان کیا اس کتاب سے انسان کی شخصیت میں اعتدال آتا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایم اکرام کو معصوم کا درجہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں واضح طور پہ معصوم نہیں کہتے لیکن انداز وہی ہے کہ جب بھی آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث ہے تو وہ حدیث اگر ان کے امام کے کسی فتوے کے خلاف ہوگی تو حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کر کہ ہمارے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی دوسری طرف ہمارے وہ بھائی ہیں جن کو رب العالمین نے کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق نایت فرمائی لیکن ان کے دلوں میں ایمہ کرام کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے بلکہ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو ان ایمہ کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان عیمۂ کرام کی جوہود سب کے سامنے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہیں دو غلطیوں کے اوپر انہیں دو غلطیوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے تاکہ ہم ان دو غلطیوں سے بچ سکیں کتاب کے شروع میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اللہ سے محبت رکھیں اور نبی علیہ السلاۃ والسلام سے محبت کریں اور اس کے بعد یہ واجب ہے کہ ہر مسلمان سے محبت کریں اب مسلمان جو ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ مسلمان وہ ہیں جو ایمان میں بہت آگے ہیں ان سے محبت بھی اسی حساب سے ہوگی اور کچھ وہ ہیں جو ایمان کے نچلے درجے میں ہیں ان سے محبت اسی لحاظ سے ہوگی اب جو علماء کرام ہیں ایماء کرام ہیں وہ علم میں اور ایمان میں بہت آگے ہیں تو ان سے محبت بھی اللہ تعالی کے بعد اور انبیاء کلام آ رہی مسلاط اسلام کے بعد سب سے بڑھ کر ہوگی تو اہل علم سے محبت رکھنا ضروری ہے اسے ولا کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے الولا والبرا اللہ سے محبت رکھی جائے اللہ کے رسول علیہ رہی اسلام سے محبت رکھی جائے اہل ایمان سے محبت رکھی جائے اور مسلمانوں سے محبت ایمان کی وجہ سے ہو اسلام کی وجہ سے ہو جبکہ کافروں سے بغض و عداوت رکھی جائے تعاون ان سے کیا جائے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے لیکن دلی محبت ان سے نہیں ہوگی اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آئمہ اکرام میں سے کسی نے بھی کبھی بھی نبی علیہ السلاط والسلام کی حدیث کو جان بوجھ کر ترک نہیں کیا جان بوجھ کر اس کی مخالفت نہیں کی اگر کسی امام کا کوئی قول کسی امام کا کوئی فتویٰ نبی علی اصلاط السلام کی کسی حدیث کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جان بوجھ کر کوئی امام نبی علی اصلاط اسلام کی حدیث کی خلاف ورزی کرے یہ ممکن نہیں ہے تو جب کبھی آپ کو یہ ملے کہ کوئی قول کوئی فتویٰ کسی معتبر امام کا کسی صحیح حدیث کے خلاف ہے یا آپ یوں کہہ لیں حدیث کے خلاف ہے تو اس کے تین اسباب ہو سکتے ہیں تین بڑے اسباب ہیں پہلا سبب کہ وہ امام یہ سمتے ہوں گے کہ نبی علی اللہ نے ایسی کوئی حدیث ارشاد نہیں فرمائی اور دوسرا سبب یہ کہ وہ امام صاحب سمجھتے ہوں گے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ امام صاحب سمجھتے ہوں گے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے کینسل ہو چکی ہے کسی زمانے پہ اس پہ عمل ہوتا رہا ہے اب اس پہ عمل نہیں ہوگا تو یہ تین بڑے اسباب ہیں اس کے بعد پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اسباب بیان کیے ہیں جن کے پیچھے یہی تین بڑے اسباب ہیں اب پہلا سبب کون سا ہے آپ میں سے کون سا بھائی بتائے گا جی پہلا سبب کیا ہے حدیث نہیں ہے نبیر السلام نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی یہ پہلا سبب ہے اس سبب کی وجہ سے ان کا فتویٰ یا ان کا قول کسی حدیث کے خلاف آپ کو مل جائے گا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہوں گے ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں اور دوسرا سبب کیا ہے جی میرے بھائی وہ پیچھے سب سے آخر میں والے سب سے آخر میں آپ ہی ہیں جی چلے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے ترتیب نہیں رہی کوئی بات نہیں کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے نبی علی السلاۃسلام نے یہ آڈر کسی زمانے میں دیا تھا بعد میں آپ نے واپس لے لیا اور تیسرا سبب کیا ہو سکتا ہے جی صفی بھائی یعنی کہ اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ مفہوم نہیں ہو سکتا ہے امام صاحب اس معاملے میں اتحادی غلطی پہ ہوں لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے تو یہ مقدمہ تھا لیکن اب اس کو ہم کتاب سے پڑھتے ہیں جی پڑھیے آپ سفر نمبر اکتیس سے اکتیس سے صحابہ یہ کارڈ دیں فضائل صحابہ یہ دیں یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے ایسے انامین اس کتاب میں قائم کر دیے گئے جن کا اس گفتگو سے تعلق نہیں ہے جو بعد میں آتی ہے اور یہ مترجم کا کام مجھے نظر نہیں آتا وہ تو ایک بڑے عالم دین تھے بعد میں جنہوں نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اسے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے یہ مجھے ان کا کام نظر آتا ہے تو یہ فضائل صحابہ کے یہ کاٹیں جی یہ ان کی طرف سے کچھ ہے فضائل صحابہ کاٹ دیں اس میں فضائل صحابہ نہیں ایسی نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق جی اللہ تعالیٰ اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار الفت موت کے بعد اہل اسلام پر واجب ہے کہ اہل ایمان اور خاص طور پر علماء کرام کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے ساتھ اکرام و احترام کا کوئی کا فروغ گزاشت نہ, نہ کریں یعنی کہ کوئی کمی نہیں آنی چاہیے علماء کرام کے احترام میں اور احترام کس لیے ہوگا ایمان کی وجہ سے دین کی وجہ سے تو اس احترام پہ آپ کو ثواب ملے گا تو عالم دین سے جو آپ تعلق رکھتے ہیں اس کا ادر و ثواب اس سے نہ لیں کس سے لیں اللہ تعالی سے یعنی کہ اس عالم دین سے آپ محبت رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے تو اللہ سے خیر کی امید رکھیں اس سے کوئی ایسی امید نہ رکھیں اگر کبھی وہ عالم دین کو ایسی بات کر بیٹھے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو آپ برداشت کریں کیونکہ آپ اس سے محبت اللہ کی وجہ سے رکھتے ہیں یہاں پہ شیخ نے کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ الفت و محبت کے بعد اہل اسلام پہ واجب ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ محبت رکھیں اس بارے میں کوئی عید آپ لوگ بیان کر سکتے ہیں کون سا بھائی کوئی عت بیان کرے گا جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے آپ عید پڑھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے آپ سے ان نما ولیم اللہ میرے بھائی ان نما ولی کم اللہ و یہ آمن الدین کی عید نمبر پچپن اور چھپن ہے یہ آپ لکھ لیں کم مطلب از کم اتنا لکھ لیں سورہ محدہ کے ایت نمبر پچپن چھپن تاکہ کل کو آپ دیکھ سکیں جب آپ نے یہ گفتگو کہیں کرنی ہو سورہ مہدہ کی ایت نمبر پچپن اور چھپن کہ وہ اللّہ رسول و اللہدین آم جو ولا رکھے گا دوستی رکھے گا محبت رکھے گا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ولدین آم اور مومنوں سے تو یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی تو اس سے پتا چلا کہ مسلمان تو چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام کے ساتھ عام مومنوں سے بھی محبت رکھے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ میں سورہ توبہ میں ولمکمین و المینار باغ اولیا اباد مومن جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے دوستی رکھنے والے ہوتے ہیں محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں جی آگے پڑھیں اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں جی علماء کرام سے محبت کیوں ہے یہ کن کے وارث ہیں انبیاء کرام کے وارث ہیں یہ ابو دہو شریف کی حدیث ہے اگر آپ چاہیں تو نمبر بھی لکھ لیں یعنی کہ تھری سکس یہ حدیث کا نمبر ہے ابو دہو شریف نے تین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں قمرا و انارما و انرف العلم فمن اخد وافر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اہل علم میں سے ہے جس کے پاس دین کا علم ہے وہ اس عبادت گزار پہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اس پہ ایسے ہی فوقیت رکھتا ہے فضیلت رکھتا ہے جیسے چودہویں رات کا چاند ستاروں کے اوپر چاند جو ہے ویسے بھی ستاروں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے اور اگر چودہویں رات کا ہو تو اس کے سامنے ستاروں کی کیا حیثیت ہے حالانکہ ستارے بھی ان کی خوبصورتی ہے ان کی ایک روشنی ہے ان سے بہت سے ہم فوائد اٹھاتے ہیں لیکن چاند کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے خصوصاً جب کہ چاند کس رات کا ہو چودہ رات کا تو فرمایا عالم دین جو ہے ایک طرف ہو اور ایک طرف عبادت گزار ہیں نفل کے اوپر نفل پڑھ رہے ہیں نفلی روزے رکھے چلے جا رہے ہیں حد کے اوپر حج کر رہے ہیں عمرے کے اوپر عمرہ کر رہے ہیں تصبیر پکڑی ہوئی ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب کام بہت عظیم کام ہے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا بار بار حج کرنا بار بار عمریں کرنا ذکر اذکار کرنا یہ سب عظیم کام ہیں لیکن یہ وہ آدمی کر رہا ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس دین کا علم ہے وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے فرض روزے رکھتا ہے فرض حج کیا ہوا ہے فرض قد ادا کرتا ہے لیکن نفل میں نفلی رودوں میں اور نفلی نماز میں ہو سکتا ہے عبادت گزار سے وہ پیچھے ہو لیکن اس سب کے باوجود وہ عبادت گزار کے اوپر فضیلت رکھتا ہے کیوں اس کے پاس دین کا علم ہے اللہ کی ذات کا علم ہے اللہ کے ناموں کا علم ہے اللہ کی صفات کا علم ہے وہ جانتا ہے نماز کے ارکان کون سے ہیں واجبات کون سے ہیں نماز میں کون سی غلطی ہے جس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کون سی چیز سنت ہے یہ ساری معلومات اس کے پاس موجود ہیں تو دین کا علم رکھنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے تو اس لیے اس کی فضیلت جو ہے عام عبادت گزار کے اوپر کتنی ہے یہ حدیث سے آپ نے جان لیا ہوگا کیوں فرمایا اس لیے کہ علماء کے نبیوں کے وارث ہیں علیہ السلاط وسلام کس کے وارث ہیں نبیوں کے اور نبیوں سے وراثت میں انہوں نے کیا پایا ہے علم پایا ہے کہ انبیاء کے علیہم السلام علم چھوڑ کے جاتے ہیں مال چھوڑ کر نہیں جاتے اب جو آدمی علم لے رہا ہے کن کا وارث بن رہا ہے انبیاء کے کا وارس بن رہا ہے تو اس سے عظیم کون ہوگا کوئی بیٹا ہے کسی بادشاہ کا وارث بن رہا ہے کوئی کسی تاجر کا وارث بن رہا ہے کوئی کسی بہت بڑے منصب پہ فائز عہدے دار کا وارث بن رہا ہے اور آپ کس کے وارث بن رہے ہیں نبی علیہ سلاد وسلام کے دنیا کے نمبر ون انسان کے آپ وارث بن رہے ہیں آپ کی عظمت کے کیا کہنے لیکن وارث تب بنیں گے جب واقعی آپ کو علم لیں گے جو آپ دے کر گئے ہیں لیکن کون سا علم جو آپ دیکھ کر گئے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے پاکو ہند میں بہت سے مدارس ہیں جہاں دین کا علم دیا جا رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ طالب علم کو عام طور پہ قرآن و حدیث سے دور رکھا جاتا ہے دائیں بائیں دیگر جو علوم اور فنون ہیں جن کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن پوری زندگی طالب علم کو انہی علوم و فنون میں لگائے رکھنا کتاب و سنت کے قریب نہ آنے دینا اس پہ افسوس ہوتا ہے کتاب و سنت کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی برکت کے نام پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں صبح و صبح تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی مقصد صرف ایک ہوتا ہے کیا برکت ہوگی اور یہ برا مقصد نہیں بہت عظیم مقصد ہے بہت اچھا مقصد ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اس سے میں تعلیمات لوں اس کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے اس سے مجھے روشنی ملے گی اس کو پڑھ کر میں نے اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف برکت ہوگی گھر میں آگ نہیں لگے گی جن نہیں آئیں گے جادو نہیں ہوگا سارا دن اچھا گزرے گا بس یہ مقاصد ہیں اور یہ مقاصد برے مقاصد نہیں ہیں میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن عظیم مقصد کیا ہے کتاب کے اس کتاب کے نازل ہونے کا بڑا مقصد کیا ہے اس کو سمجھا جائے اس کی تفسیر پڑھی جائے دیکھا جائے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں تو اس لیے میرے آپ وارث بن رہے ہیں انبیاء کلام علیہ مسلاط و اسلام کے جب آپ وارس بن رہے ہیں تو جو بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ وہ انبیاء کلام کے کتنے بڑے وارس ہوں گے جب ہم چند دورات میں چند باتیں سیکھ کر یہ سمتے ہیں کہ ہم نبیوں کے وارث بن رہے ہیں علی اسلام تو وہ امام احمد امام مالک امام شافی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ان کے کتنے بڑے وارث ہوں گے تو اس لیے ان کی عزت کی جائے دلوں میں ان کی محبت بٹھائی جائے اور ان کی گساخی کے بارے میں تصور بینا کیا جائے یہ امام رتیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان ستاروں کی مانند ہیں جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے یہ ستارے جو ہیں اب تو جدید زمانہ ہے لوگ بہت زیادہ ان ساروں سے فائدہ نہیں اٹھاتے پرانے زمانے میں جو سمندر کا سفر کرتے تھے سمندر کے بیچ میں ہیں انہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اب ہم نے ادھر جانا ہے اب ادھر جانا ہے اور ایسے ہی خشکی میں جنگلوں میں صحرا میں آپ جا رہے ہیں تو پرانے لوگ کیسے معلوم کرتے تھے کہ اب ہم نے کدھر کو جانا ہے ساروں کو دیکھ کر تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام ستاروں کی منند ہیں ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے تاریخی کو دور کرنے کے لیے معلومات لینے کے لیے درست راستے پہ لگنے کے لیے جو ان سے رہنمائی نہیں لے گا بھٹک جائے گا اب نبی علیہ السلاط اسلام نے ہمیں دین دیا ہے لیکن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں جی علماء کرام چاہے وہ صحابہ کے ہوں چاہے وہ تابعین ہوں چاہے تباہ تابعین ہوں چاہے چار امام ہوں چاہے ان کے استاد ہوں چاہے ان کے شاگرد ہوں چاہے آج کا زمانہ ہو اسی لیے عربی زبان میں جو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبارت استعمال کی بڑی شاندار ہے وہ کہتے ہیں کہ بھیم قام الکتاب و بھی ہی قام کہ اللہ کی کتاب آج اگر گلی محلے میں پڑھی جا رہی ہے اس کی تلاوت ہو رہی ہے لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کن کی بدولت علماء کرام کی بدولت کتاب اللہ آج اگر موجود ہے علمی شکل میں یا عملی شکل میں کن کی وجہ سے علماء اکرام کی وجہ سے اور علماء کرام ان کو شان ملی ہے کس کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے بڑی شاندار عبارت ہے یہ نیت رحمہ اللہ کی تو یہ بہرحال ان کا مقدمہ ہے جس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء اکلام کی کیا شان ہے تو یہ فضائل صحابہ نہیں ہے یہ علماء کلام کی شان ہے چاہے وہ صحابہ کلام میں سے ہوں چاہے وہ تابعین میں سے ہوں چاہے تبا تابین میں سے ہوں چاہے چار امام چاہے آج کل کے علماء کرام ہوں جی پڑھیے اللہ بھائی سرورِ قائم کی بہتر سے پہلے جو امتیں موجود تھیں ان کے علماء بگڑ گئے تھے مگر امت محمدی کے علماء ان کے عین برعکس نہایت افضل و اعلی ہیں جس کی وجہ سے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس امت میں جانشین رسول اور آپ کے مردہ سنتوں کے زندہ کرنے, کے کرنے والے ہیں جی وہ علمائک رام جو ہیں پہلے جو علماء کرام تھے وہ بھی دین کا کام کرتے تھے لیکن عام طور پہ بگڑ جاتے تھے خراب ہو جاتے تھے اور ان کو ابن تعمیر رحمہ اللہ نے یہاں پہ شرار کہا ہے کہ اپنی امت کے بدترین لوگ ہوا کرتے تھے لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اس کے علماء کرام اپنی امت کے بہترین لوگ ہیں یہ علماء کرام کا مقابلہ کس سے ہے اس لیے، اس لیے مطلب. نہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ہیں آپس میں عام لوگوں سے بہترین ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کلام علیہ مسلم کے برابر میں ہیں بس یہ ہے کہ امت کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں وہ بہت اچھے ہیں کیوں ان کے پاس قرآن کا علم ہے علیہ اسلام کی حدیث کا علم ہے اور اسے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں عام طور پہ ایسا ہی ہے جی وہ کتاب اللہ کے حفاظت کے امین اور ان کی زندگی اسی کی خدمت کے لیے وقف ہے okay. یا وہ, اللہ کے اس یا وہ اللہ کے اس کائنات پر قرآن ناطق ہیں قرآن ناطق ہیں یعنی کہ وہ جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی زبانی ہم قرآن پاک سنتے ہیں جی اب اس کے بعد ابن تعمیر رحمہ اللہ نے وہیں کچھ بیان کیا جو پہلے شیخ مختار حافظہ اللہ بھی بیان کر چکے ہیں میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ کسی بھی قابل اعتبار امام نے جان بوجھ کر کبھی بھی کسی حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی اب یہ آپ ابن طیم رحمہ اللہ کی زبانی سنیں جی اب کون پڑے گا جی میرے بھائی یہ موبائل وغیرہ ذرا بند رکھیے گا کسی وقت بھی آپ سے کوئی سوال ہو سکتا ہے اسی وقت بھی کسی سے سوال ہو سکتا ہے موبائل وغیرہ بند رکھیں توجہ اپنی پوری کتاب کی طرف رکھیں جی کسی امام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کیا کبھی بھی امدن یہاں لکھ ذرا امدن امدن یا ارادہ یا قصدن کو ایسا لفظ لکھ لیں یہ جی امر پیش نظر پیش نظر ہے کہ جن کو اس امت کی جانب سے کی سلط حاصل ہوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے کسی بڑے یا چھوٹے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہوم اس بات پر کامل یقین رکھتے اور اس امر پر بالکل منتفق ہیں کہ نظر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تمام امور میں ناگزیر ہے نیز یہ کہ کوئی بھی شخص ہو اس کی بات اگر درست ہو تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا اور غلط ہونے کی صورت میں روکا جا سکتا ہے رض رض رض کیا؟ رض دیا جا سکتا ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنا واجب ہے جی یہاں پہ رکیے بس یہ دیکھیے لکھا ہے کہ اس امر پر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اتباع تمام امید میں ناگزیر ہے اس کے اوپر نمبر ایک لکھیں نبی علیہ السلام رسول اکرم یہاں پہ نمبر ایک نیز یہ کہ کوئی بھی شخص ہو اس کی بات اگر درست ہو تو لی جائے گی ورنہ رد کی جائے گی یہ نمبر دو ہے یہ دو باتیں ہیں جن پہ یہ بڑے بڑے امام متفق ہیں پہلی بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے آپ کو اپنا اسوا بنانا آپ کو امام اعظم سمجھنا ضروری ہے یہ پرانے تمام اما اکرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کیا وہ نہیں کہتے تھے کہ جب ہمارا کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مارو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے اور انہی سے یہ بات بھی ہے کہ وہ کہتے تھے ادا سہل حدیث فہو مذہبی کہ جب حدیث مل جائے اور حدیث کیا ہو صحیح ہو یہ بات ہمیشہ دیر میں رکھنی چاہیے ادا سہل حدیث کہتے تھے جب حدیث مل جائے اور صحیح ہو فہو مذہبی تو وہی میرا مذہب ہے تو اس کے بعد یہ گمان کرنا کہ امام ابو حنیفہ اللہ جان بوجھ کر نبی علی اشلاط اسلام کی کسی حدیث کے خلاف اتوا دیتے ہوں گے یہ بہت غلط سوچ ہے ان کے اقوال بالکل وعدے ہیں امام دہبی رحمہ اللہ سیر علام میں نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے کون سے امام صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنے ایک شگیر سے کہا امام ابو یوسف سے کہا کہ تم میری ہر چیز لکھتے رہتے ہو ہر چیز نہ لکھا کرو میرا یہ حال ہے کہ آج میں ایک رائے کا اظہار کرتا ہوں ہو سکتا ہے کل میں اس سے رجوع کر رہا کل میں کوئی تمہیں بات بتاؤں گا پرسوں صرجہ تم ہر بات نہ لکھا کرو تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے یہی دو باتیں یہاں پہ ابن رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں کہ وہ سمتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے اور سمتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کا قول آپ سب نے سنا ہوا ہے کل <تصفح> خطرت ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی بات ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے صرف ایک شخصیت ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے اور کون ہے نبی علیہ, نبی علیہ تو السلطمہ اکرام کا موقف بالکل واضح ہے امام شافی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ امام صاحب اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے کہا کیا تم نے مجھے چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے مجھے حدیث مل جائے اور پھر شافی جو ہے وہ کہے کہ اسے لینا یا نہیں لینا کہیں پہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ شافی کو کوئی حدیث ملی تھی اور پھر اس پہ عمل نہیں کیا یا اس کے قائل نہیں رہے تو سمجھو کہ شافی مجرور ہو چکا تھا تو یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ کسی امام نے جان بوجھ کر کبھی کسی حدیث کی خلاف ورزی کی ہوگی ان کے اقوال اس معاملے میں بالکل وعدے ہیں کہ ہر معاملے میں پیشوا امام نبی علیہ اصلاۃ اسلام ہیں اور یہ کہ ہم میں سہارے کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے تو جب انہوں نے یہ وعدے کر دیا تو اس کے بعد ان پہ تنقید کرنا غلط ہوگا ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہاں قصور بعد والوں کا ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کئی دفعہ لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ حدیث کو رجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ ایما اکرام جنہوں نے دین کے لیے کوششیں کی ان میں سے کسی نے ایسا کوئی کام کبھی بھی نہیں کیا جی اب سوال یہ ہے کہ جب وہ اتنے عظیم ہیں جب ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہر معاملے میں نبی اسلام اسوا ہے تو پھر ان کے کچھ فتوا کچھ اقوال حادیث کے خلاف کیوں ہیں یہ سوال ہے اب اس کا جواب ابن تیمیہ رحماء اللہ دینے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اور بڑے عذر جو ہیں وہ کتنے ہیں تین ہیں تو یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اب وہ بتانے لگے ہیں جی آپ پڑھیے اس سے پہلے البتہ یہاں پہ بلکہ اگر آپ کوئی لکیر کھینچنا چاہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ نئی گفتگو چلو لگی ہے تو آپ لکیر کو لگا سکتے ہیں جی البتہ جب کسی امام کا قول حدیث صحیح کے خلاف ہو تو اس حدیث کے ترک کرنے کی وجہ تو ان کے ہاں ضرور ہوگی وجہ ضرور ہوگی بلا وجہ نہیں یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں بلا بجانی جی ترک حدیث کے تین ازر کسی حدیث کو تین ازرک میں سے کسی ایک کی بنا پر ترک کیا گیا ہوگا ام ام نمبر ایک امام یہ سمجھتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سرے سے ہی نہیں فرمائی हुँ. نمبر دو امام کے نزدیک اس کا مقوم وہ نہ ہوگا جو قائل نے سمجھا نمبر تین جو قائل, نزدیک... قائل نے سمجھا آپ یہاں پہ اگر چاہیں تو لکھنے جو اوروں نے سمجھا اوروں نے سمجھ... کیوں قائل کی کو بات پیچھے کو آ نہیں رہی جی نمبر تین امام کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہوگی جی یہ تین اسباب جلدی سے ذرا آپ سے سننا چاہتا ہوں جی میرے بھائی پنسل والے آپ ذرا جی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں نیچے نہیں دیکھنا جی نمبر ایک پہلی چیز یہ ہے کہ हم. انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے حدیث بیانی نہیں کی جی جی دوسرے, دوسرے نمبر پہ کہ اس حدیث کو, اس طرح, اس, طرح کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہوگا وہ مقم کو انہوں نے نہیں سمجھا جی جی بالکل صحیح اس طرح ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکے وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے جی میرے بھائی آپ جی جی آپ ذرا کھڑے ہو جائیں جی یہی چیز جی جی جی جی جی جی منسوخ ہو چکی ہے تو یہ تین بڑے اسباب ہیں اب ابن تحمیر رحم اللہ تفصیل میں جانا چاہیں گے کہ تفصیل میں جائیں گے تو ان اسباب کی مزید وضاحت کی جا سکتی ہے اب توجہ ذرا میری جانب کتاب کی طرف نہیں ایک سباب یہ ہو سکتا ہے تفصیل میں جا کے کہ ان کو حدیث پہنچی نہیں اب ذرا تفصیل میں تفصیلی ہے سباب یہ پہلا سباب کیا ہے کہ ان کو حدیث پہنچی نہیں دوسرا سبب یہ آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی آپ سے سبق سننا ہے یہ کتاب کی طرح نہ دیکھیں ابھی یاد کریں اس کو پہلا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے یعنی کہ پہلا سبب یہ ہے کہ حدیث تک پہنچی نہیں دوسرا یہ ہے کہ حدیث پہنچی ہے لیکن جس سنت سے پہنچی ہے وہ سنت ثابت نہیں ہے پھر دوہرا دوں دوسرا سبب حدیث تک پہنچی لیکن جس سنت سے پہنچی وہ سنت ثابت نہیں ہے تیسرے نمبر پہ حدیث پہنچی لیکن ان کا اتحاد یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے دوسرے تیسرے میں فرق ذرا دن میں رکھیے گا دوسرے میں یہ ہے کہ اس حدیث کی کئی سندیں ہو سکتی ہیں لیکن جو سند ان تک پہنچی وہ ضعیف ہے اور سب کے نزدیک ضعیف ہے وہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حدیث پہنچی ہے وہ سمتے ہیں ان کا اتحاد یہ کہتا ہے کہ وہ ضعیف ہے ہو سکتا ہے ان کا اتحاد غلط یہ ہے کہ وہ کیا ہے ضعیف ہے چوتھے نمبر پہ حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے کیا ہے میرے بھائیوں خبر واحد خبر واحد کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے جی آپ بتائیں گے کون سے بھائی بتائیں گے آج کھڑا کریں خبر متواتر خبر متواتر میں کیا ہوتا ہے خبر متواتر جی سمجھ نہیں آئی ہاں حدیث متواتر یہ ہے کہ جس کو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ چیز جھوٹی ہوگی اور ہر زمانے میں یہ ہو ہر زمانے میں یہ ہو ہر طبقہ دوسرے طبقے سے دوسرا تیسرے سے تیسرا چوتھے سے ہر مرحلے میں ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد ہو کہ یہ سوچنا محال ہے کہ یہ بات جھوٹ ہوگی اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حدیث خبر واحد ہے حدیث واحد ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں جا کے راوی ایک رہ جاتا ہے یا دو رہ جاتے ہیں یا تین رہ جاتے ہیں یعنی کہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی جتنی خبر متواتر میں ہوتی ہے تو یہ خبر متواتر ہے تو حدیث کو نہ لینے کا حدیث کے خلاف فتویٰ دینے کا چوتھا سباب یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد بیان کرنے والے کون ہیں عادل حافظ کون ہے عادل حافظ ان کے حافظہ بھی ٹھیک ہے سیکھا ہے ضعیف نہیں ہے راوی تو عادل حافظ کی خبر واحد ہے لیکن ان امام صاحب کے ہاں اس کو قبول کرنے کے لیے کچھ ایسی شرائط ہیں جو دوسروں کے ہاں نہیں ہیں دوسرے ان شرائط کو تسلیم بھی نہیں کرتے چوتھے نمبر پہ پھر سن لیں عادل حافظ کی خبر واحد اس میں یہ امام سب ایسی شرائط لگاتے ہیں جن شرائط کو دیگر احم کر کرام تسلیم نہیں کرتے اور پانچویں نمبر پہ حدیث ملی لیکن بھول گئے فتوا دیتے ہوئے وہ قول جو ان کے حدیث کے خلاف ہے وہ کہتے ہوئے حدیث بھول گئے حدیث دین میں نہ رہی تو یہ کتنے اسباب ہو گئے یہ ابتدائی طور پہ پانچ ہم نے لیے ہیں باقی آگے آئیں گے تو یہ پانچ اسباب کون سا بھائی ہے جو جلدی میں سنائے گا ابھی میں کسی کے نام ہی دوں جو خود سنا دے جی, جی, جی, جی کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں جیسے وہ ذیف سند ہے جی جی جی جی جی جی خبریں خبر واحد ہے, ہے اور صحیح, اور صحیح ہے, ہے, ہے صحیح نہیں ہے صحیح ہے یعنی کہ بیان کرنے والے عادل آدل رسیقہ ہیں لیکن خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے نہیں ہے نہیں جی بھول گئے ہیں اللہ کو ذہ خیر دے اب جو ہے میں اب منتخب کروں گا کسی صاحب کو جی آپ سب سے ایک شرط بتا دیں آپ جی ایک سبق بتا دیں ان میں سے کوئی ایک سبق جو سند ان تک پہنچی ہے جو ان تک پہنچی ہے وہ سند صحیح نہیں ہے جی آپ ہاں جی جی جی ایک کوئی ایک جی بیٹا جی حدیث پہنچی وہ ان کا اتحاد کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے ان کا اتحاد کہتا ہے کہ وہ حدیث ہے وہ اسے صحیح سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو حدیث پہنچی نہیں ٹھیک ہے جی بیٹا آپ ہاں نہیں نہیں آپ کے پیچھے یہ چھوٹے جی جی جی جی ہاں جی بیٹا سمجھا نہیں خبر واحد ہے چلے ہماشا آپ کے لیے کافی ہے لیکن معافی اس معاملے میں کسی کو نہیں ہے نہ بزرگوں کو نہ بچوں کو کیونکہ اگر میں سوال نہیں کروں گا تو آپ کہیں اور نکل جائیں گے تو آپ کا وقت قیمتی بنانے کے لیے میں یہ سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور جب یہ چیزیں یاد ہوں گی آئندہ گفتگو تب آپ سمجھ سکیں گے جی آم. تو کوئی ایک سبح بتائیں جی حدیث آپ جی یعنی کہ حدیث حدیث پہنچی لیکن جب فتوا دینے لگے <tapleek tuckle module> کوئی رائے دینے لگے تب وہ حدیث بھول گئے ان کے ذہن میں نہیں تھی تو یہ پانچ اسباب ہیں اب یہ بھائی نے یہاں پانچ بیان کیے تھے اب کون یہ پانچوں بیان کرے گا جی پہلا اسباب تو یہ ہے کہ حدیث ان تک پہنچی نہیں نہیں اس ٹھیک ہے کہ وہ ضعیف ان کے ہاں ضعیف ہے ان کا اتحاد یہ کہتا ہے کہ ضعیف ہے تیسرا یہ کہ ایسی سند سے ملی ہے جو سند واقعی ہی رہی تھا لیکن اس کی اور سندہ میں تھی ان کو نہیں ملی تھا کہ خبریں واحد ہے اور خبریں واحد کو قبول کرنے کے لیے ان کے ہاں ایسی شرائط ہیں کہ جو جنہیں دیگر ایم کرام گرام تسلیم نہیں کر سکتے اور آپ کو آسان ہے بول گئے چلیں جی یہ پانچوں یاد ہوگی میرے بھائی اب آگے چل سکتے ہیں نا چلیں جی چلیں چلیں جی پہلا سبب ہاں جی پہلا سبب یہی ہے کہ حدیث ان تک پہنچی نہیں انہیں ملی نہیں اب توجہ رہے میری طرف اب جس آدمی کو جس امام کو حدیث نہیں ملی اور ان کو فتوا دینا پڑ گیا ان کا فتوا اب اگر کسی حدیث کے خلاف نکلا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے جو حدیث نہیں ملی اس پہ وہ عمل کرنے کے مکلف ہی نہیں ہے اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا بڑی واضح مثال ہے توجہ آپ سب کی میں چاہوں گا امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المسترک میں امام حاکم کی کتاب کا نام کیا ہے میرے بھائی نہیں نہیں جن سے پوچھا ہے, جی المسترک کتاب کا نام کیا المسترک امام حاکم کی کتاب ہے اور یہ حدیث دیگر کتب میں بھی موجود ہے لیکن میں جو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں وہ امام حاکم کی المسترک کا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہیں بیان کرنے والے الکما ابن قیس ہیں یہ جو الکما ابن کیس کا نام ہے یہ آپ کو یاد رہے نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یاد رہے تو اچھی بات ہے تو الکما ابن قیس اس کو روایت کرنے والے ہیں الکما ابن قیس جو ہیں یہ صحابی ہیں یا کیا ہیں تابعی, تابعی, تابعی, تابعی, تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعتر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی نکاح ہو گیا فوت ہو گیا ہاک محل بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور دخول بھی نہیں ہوا تھا نکاح ہوا تھا رختی یہ لفظ میں بچوں کے لیے بول رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکے معاملے کو کہ ن, اے, نکاح ہو گیا اور ہاک مہر مقرر نہیں ہوا رکسی بھی نہیں ہوئی دخول نہیں ہوا اب اس کی بیگم کا کیا حکم ہے بہت سے مسائل ہیں یہاں پہ عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی عام طور پہ علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں عزت گزارنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کہیں جانے والے کا بیٹا تو نہیں اس کے پاس اس کے پیٹ میں اور بھی اسباب ہوتے ہیں کے لیکن ایک بڑا اسباب یہ ہوتا ہے حکمیر مقرر نہیں ہوا اس حکمیر کا کیا بنے گا یہ خامد کے وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں عبد اللہ ابل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس موقع پہ کیا کہا کہنے لگے کہ جب سے اللہ کے رسول علیہ فوت ہوئے ہیں اس سے مشکل سوال آج تک مجھ سے نہیں پوچھا گیا اور پھر کیا کہا کہ میں جواب دیتا ہوں نہیں کہا کسی اور کے پاس جاؤ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب وہ لوگ بار بار آ رہے ہیں ایک مہینہ بار بار آتے رہے وہ کتنی دیر تک آتے رہے میرے بھائیوں ایک مہینہ ایک مہینہ بار بار آتے رہے اور وہ معذت کرتے رہے کہ میرے پاس اس بارے میں کچھ نہیں ہے کسی اور کے پاس جاؤ بل آخر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلاط السلام کے صحابی ہیں اگر آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو کون حل کرے گا کس سے ہم سوال کریں میرے بھائیوں یہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے ہاتھ کھڑا کریں جواب نہیں دینا کس شہر کی بات ہو رہی ہے کوفہ کی, کوفا کوفا کی. کوفا اب کوفہ میں زیر صحابہ کرام بہت زیادہ نہیں تھے تو یہ کوفہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک مہینے کے بعد مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لیکن جواب دینے سے پہلے تمہید باندھی کیا کہا کہا میں تمہیں اتحاد کر کے کیا کر کے اتحاد کر کے اپنی رائے سے جواب دینے لگا ہوں اگر درست ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے غلط ہوا تو میری طرف سے ہے کیا ہم میں سے کوئی میرے سمیت اگر کوئی ایسا جواب دینے لگے تو چاہتے ہیں کہ تمغہ ملے خراج تحسین پیش کیا جائے ایوارڈ ملے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر درست جواب نکلا تو کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہاں اگر غلط جواب ہوا تو وہ میری طرف سے ہے پھر میں ذمہ دار ہوں اللہ مجھے فرمائے اس کے بعد کہا کہ اس عورت کو حق مہر ملے گا لیکن کتنا مہرے مصر لفظ کیا بولیں گے آپ مسل مثل کا مانا کیا ہوتا ہے جیسا, جیسا. یعنی کہ اس جیسی عورتوں کے برابر کا حق مہر ملے گا یعنی کہ دیکھا جائے کہ عورت کتنی خوبصورت ہیں؟ کی کیا عمر ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے تو اس قبیلے میں اس جیسی عورت کو کتنا حق محل عام طور پہ دیا جاتا ہے تو اتنا حق مہر اس کو ملے گا دوسرا مسئلہ کیا تھا عزت گزارے گی انہوں نے کہا کہ یہ عورت عزت گزارے گی کتنی چار مہینے 10 دن کس ایٹ میں آیا یہ و لدینہ یوں تو فو نمین کو یدر ازوادیں یا ترف بس نبی اور اس ایٹ میں آیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی بی عزت گزارے گی کتنے دن بیوی بی کیا لفظ بولا گیا ازواج لیکن یہاں پہ مسئلہ تھا کہ اس کی بھی رقسی نہیں ہوئی نکاح تو ہو چکا ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہے تھے تو اس ایت کے مطابق وہ فتوا دے رہے ہیں تیسرا مسئلہ رہ گیا وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ وارس بنے گی اب یہاں پہ کون سی ایت ہے ولا ہنر روبو رو جو بیویوں کے بارے میں آئی ہے اب حدیث تو عبداللہ ابھی مسود ندی ان کے پاس نہیں ہے فتوا دیا ہے ان دو ایتوں کو لے کر کہ یہاں پہ بیوی کا لفظ بولا گیا ہے اور یہ بیوی ہے گلچی رکسی نہیں ہوئی ہے نکاح تو ہو چکا ہے نا شری لحاظ سے بیوی بن چکی ہے. انہوں نے اتحاد کر کے ان ایتوں کی روشنی میں فتوا دے دیا وہاں پہ ماکل بن سنان الج اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے بالکل وہی فتوا دیا ہے جو نبی علیہ الصلاحت والسلام کی حدیث کے مطابق ہے ہم آپ کے پاس موجود تھے آپ کے پاس ایک عورت کا معاملہ آیا تھا بالکل ایسا ہی معاملہ تھا اور اس عورت کا نام تھا بروا بنتے واشکر بنت واشک یہ شہر لفظ آئندہ آگے آئے بھی اور میں ویسے قلم ہے دکھیں گے چلے نہیں چلے ٹھیک ہے آدھے بہتر کہیں اور بھی ضرورت پڑ جائے گی بروا با را وا بنتے واشک اس کو بروا بھی پڑھتے ہیں بروا بھی پڑھتے ہیں یعنی کہ لغویوں میں اور محدثین میں اختلاف ہے اس کو پڑھنے میں کچھ بروا پڑھتے ہیں کچھ بروا پڑھتے ہیں شین اور کاف دو نقطوں والا بروا بنت واشق تو اس کے بارے میں آپ نے یہی کچھ کہا تھا آپ کی حدیث ایسے ہی ہے القما ابن کیس کہتے ہیں عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ جتنا مسلمان ہونے پہ خوش ہوئے تھے اس کے بعد سب سے زیادہ اس دن خوش ہوئے جب ان کی رائے ان کا اتحاد نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق نکلا اب میرے بھائی یہ حدیث آپ نے ضلعوں میں بٹھا لی ہے نا جی اب اس کا پہلے سبب سے تعلق ہے حدیث نہیں تھی اتوا انہوں نے اپنے اتہاس سے دیا ہے اب وہ اتحاد ابن تیمیہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم پڑھیں گے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اتحاد کبھی درست نکلے گا کبھی غلط نکلے گا اور وہ اتحاد کیسے ہوگا کسی ایج کی روشنی میں کسی حدیث کی روشنی میں یا قیاس کے مطابق کیا سمجھے ہیں نا میں کیاس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا معمولی سی بات بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز کو جس کا حکم بیان شریعت نے نہیں کیا کسی اور چیز سے ملا لینا جس کا حکم شریعت نے بیان کیا, کیا, کیا, کیا ہے الحاق فرع بے اقبین بالحکمی جائے بئی نہما <تصفح> مثال سے سمجھیے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے خیبر کے موقع پہ خیبر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ گوش پکا رہے ہیں ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے اور گوشت کس چیز کا تھا گدے کا گوشت تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا ان اللہ الہلیہ رسول سل کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلات والسلام تم ایک گدے کے گوشت سے روک رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کہا کیوں روک رہے ہیں جی ان اس لیے کہ یہ پلید ہے کیا پلید ہے گدا نہیں گدے کا گوشت گدے کے اوپر تو آپ بیٹھتے رہے ہیں اور ہم بھی بیٹھتے ہیں اگر وہ پلید ہوگا تو پھر تو ہم ہمارے جب بیٹھیں گے کام خراب ہو جائے گا اس کا گوشت جو ہے وہ کیا ہے پلید ہے اب یہاں پہ بیان کیا کرنا چاہتا ہوں اب ہمارے یہاں پہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے ہم سے پوچھتا ہے معصومیت میں کہ پیشاب جو ہے انسانی پیشاب کیا یہ پینا جائز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں اب قرآن و حدیث سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ پلیز ہے لیکن یہ چیز آپ کو شاید نہ ملے کہ پیشاب پینا جو ہے وہ حرام ہے انسانی پخانہ ہے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے اور حلال عزت دیتا رہے اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیتا آپ سے اور یہ کوئی سوال عجیب و غریب نہیں ہے ایک گزرے تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کسی ملک کے وزیر اعظم وہ پوری زندگی بچا پیتے رہے <laughs> جی <laughs> جی تو یہ سوال تو عجیب نہیں کہنے کا مطلب ہے اب اگر وہ آدمی مسلمان ہو جاتا تو اس کے لیے مسئلہ بن جاتا کہ میری عادت ہے میں کیسے ترک کروں اس نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا تو ایسے یہ پخانا وغیرہ یہ چیزیں ان کے بارے میں یہ تو آیا ہے کہ پلیز ہیں لیکن یہ واعدے طور پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ان کو کھانا بھی یہ تو پتا چلے گا کہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ دھونا پڑے گا کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا دھونا پڑے گا لیکن کھانا تو لیکن اس حدیث میں آپ نے کیا بتا دیا کہ گلے کا گوشت کیوں حرام ہے کیونکہ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر پلیز ہے جو ہے اسے کھانا حرام ہے یہ کیا سوگا علت وہ ہے جو حدیث میں بتا دی جی گئی ہے وجہ حدیث میں بتا دی جی گئی ہے تو کہنے کے مطلب ہے اب امام صاحب سے جب آپ فتوا پوچھیں گے ان کے پاس حدیث نہیں ہے وہ فتویٰ کسی, کسی اور عیت کے زہر کو دیکھ کر دیں گے یا کسی حدیث کے زہر کو دیکھ کر دیں گے یا قیاس کی وجہ سے دیں گے یا استصحاب کی وجہ سے دیں گے کس وجہ سے دیں گے استصاب یہ دیکھیں آپ کے یہاں لکھا والے کو فی الحال میں نہیں کہتا کہ آپ کتاب کی طرف صاحب آپ سے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ وطر کی نماز جو ہے وہ فرض ہے یہ مجھے کسی عالم دین نے بتایا ہے اب آپ یہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے اب میرے پاس اس موقع پہ کوئی حدیث نہیں تھی تو میں نے کہا کہ نہیں وطر کی نماز فرض نہیں ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک فرض نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی دلیل ہا. دلیل ہا. نہ ہو فرض ہونے کے لیے دلیل چاہیے کس کے لیے دلیل چاہیے فرض نہ ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے تو کوئی چیز اس وقت تک فرض نہیں ہوتی جب تک کہ کسی ایت میں نہ آئی ہو کسی حدیث میں نہ آئی ہو تو اب یہ است صحاب کے اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے وہ بری ہے اس کو کہتے ہیں البرا آت السری بھی کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز فرض ہے تو اس کی دلیل لے کر تو اس بنیاد پہ میں نے فتویٰ دے دیا کہ وطر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے اس سے صحاب کی بنیاد پہ کس کی بنیاد پہ کیا کہ اصل یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے کوئی ذمہ داری عید نہیں ہوتی ذمہ داری عید ہوتی ہے تو اس کی دلیل چاہیے تو ایسے ہی ایما اکرام جو تھے جب ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی تو کسی اور عید کے ظاہر کو لے کر کسی اور حدیث کے ظاہر کو لے کر یا قیاس کر کے یا اس صحاب کے ذریعے وہ فتوا دے دیا کرتے تھے کبھی فتوا صحیح نکلتا کبھی غلط نکلتا ہاں اور وہ یہ بھی کتاب سے بعد میں پڑھیں گے یہاں پہ وہ ابن تعمیر رحم اللہ یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حدیثیں کیوں نہیں ہوتی تھیں اب عبداللہ اب مسودہ بہت بڑے صحابی ہیں کوئی چھوٹے صحابی تو نہیں ہیں آخر ان کے پاس یہ حدیث کیوں نہیں تھی یہ سوال اٹھتا ہے اتنے بڑے امام اتنے بڑے صحابی اور حدیث نہیں ہے تو یہاں پہ ابن تعمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا آپ کا معمول یہ تھا کہ یہاں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے گھر گئے ہیں کسی جگہ میٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ بیان کر دیا اور وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے سن لی وہ حدیث اب انہوں نے اپنے اپنے رشتے کو دوستوں کو بتا دی لیکن کیا پورے مدینے والوں کو بتا دی نہیں کسی اور مجلس میں آپ نے کوئی اور حدیث بیان کی وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ اپنے چند ایک دوستوں کو رشتے داروں کو بتا دیں گے لیکن پورے مدینے میں پھیل جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے کچھ صحابہ کرم کے پاس یہ حدیثیں ہوتی ہیں کچھ کے پاس وہ ہوتی ہیں اب جن کے پاس یہ حدیث نہیں ہے وہ اگر کسی موقع پہ کسی حدیث کے خلاف فتوا دے دیں تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے ان کو اجتہاد کرنے پہ کوشش کی ہے جیسے دلہ منسوخ نے کوشش کی اجتہاد کیا کہ مہینہ سوچتے رہے اتحاد پہ ان کو دونوں سباب ملے گا اب اگر ان کا فتوا حدیث کے خلاف بھی نکلتا تب بھی سواب ملنا تھا لیکن حدیث کے مطابق نکلا تو کتنی, کتنا سوا ملے گا دو دو ملے گا چلیں جی اب یہ پہلا سباب کچھ پڑھتے ہیں یہ پہلا سباب کافی طویل ہے کچھ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید گفتگو اس کے اوپر ہوگی اب پیچھے سے کوئی بھائی چاہوں گا کہ ذرا پڑھیں پیچھے سے آواز کو سننا چاہتے ہیں کون سے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی پڑھیں ذرا جی یہ پہلا سباب کن اسباب میں سے ہے تفصیلی اسباب میں سے پہلے اوپر تین سباب ہم نے پڑھے تھے وہ کون سے ہیں اجمالی اب ہے تفصیلی اسباب میں سے پہلا سباب جی ہاں مسکورا بالا تین قسموں کی یہ تین قسمیں کون سی ہیں کون سا بھائی بتائے گا جی میرے بھائی آپ ہاں جی آپ ہی دیکھ رہے تھے آپ ہی بتائیں گے پہلا یہ حدیث کے پاس جی ہاں جی جو اور مفہوم سمجھا وہ ان کے ہاں وہ نہیں ہے جی ہاں جی جی ہاں اب آئندہ سباب آئیں گے جو آئندہ سباب آنے والے ان کا ان تین میں سے کسی کے ساتھ الگ ہوگا ٹھیک ہے چلے جی جی میں بھائی پڑھے مذکورہ بالا تین قسموں یہ تین جو اوپر ادھر بیان ہوئے ہیں تین قسموں کے مختلف آگے سباب ہیں جی قسموں مختلف اسباب ہیں ہاں یہ اس کے نیچے آپ لکیر کھینچ رہے وہ حدیث امام تک پہنچی ہی نہ ہو یہ ہے یعنی کہ پہلا سباب تاکہ یاد کرنے میں سانی ہو جائے جیسے ہاں کیا شریعت اس امام سے پوچھے گی کہ آپ نے اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا جو حدیث ہے نہیں اس کے اوپر کیسے عمل کرے بھائی جی دیکھیں کسی عید اور حدیث کے ظاہر مفہوم کے مطابق فتوا دے دیا جی یا میرے بھائی یہ زبریں لگا رہے ہیں اب آپ الماخ رہے ہیں آپ نے ہمیشہ جی جی یہ دیکھیں یہ جذب لگا رہا ہوں یہ اجیوں والے جذب آگوں کے ساتھ مخالف بھی ہو سکتا ہے جی ہاں یہ سبب سب سے بڑا سبب ہے عام طور پہ جو اقوال اور فتح آپ کو حدیث کے خلاف ملتے ہیں ان کے پیچھے یہ پہلا سبب ہوتا ہے کبھی کبھار اور سباب بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ سبب یہ ہوتا ہے کہ امام سب تک حدیث پہنچی ہی نہیں سرے سے جی تو یہ میرے بھائی یہ واضح ہے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے جی واضح ہے آپ کو اور بھائی ذرا کون سے بھائی پڑھیں گے پیچھے سے جی جیسے احافتہ کر لیا ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ آپ کی سب حدیثیں مجھے یاد ہیں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے چلیں جی کا معمول یہ تھا کہ آپ آپ کو ایک چیز نشان فرماتے یا بقوا دیتے یا فیصلہ کرتے یا کوئی کام کرتے تو جو لوگ اس وقت حاضر ہوتے وہ آپ کی بات سنتے اور آپ کے عمل کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے جی اور اس کو روپروں تک پہنچا دیتے اور اسی وسلم کے اور وہ عمل سے لیکن صحابہ، کارنی اور دیگر لوگ آگاہ اور آشنا ہو جاتے پھر دوسری مزلس میں آپ کوئی اور حریف فرما یا اتوا دیتے یا فیصلہ فرماتے م. یا کوئی اور کام کرتے م. جو لوگ پہلی مزید میں موجود نہ تھے وہ بھی ان باتوں کا مقابلہ کرتے م. اور پھر ان لوگ جن لوگوں تک ممکن دورہ پہنچاتے واحد ہے کہ اندر اندرین صورت اس صورت میں والے اس محض محض رہے ان سے محروم محض رہے جی اہل علم صحابہ میں فرق مراتب اس کو اس کو بگاڑ دیں یہ بھی جو ہیڈ لائن قائم کی گئی غلط قائم کی گئی ہے اے جی لیکن اور پڑھیں آپ کسی اور کی آواز سننا چاہتے ہیں ہم جی صحابہ جی آپ دیکھیں یہ کیا اہل علم صحابہ و متاثرین اوپر ہیڈ لائن کیا تھی اہل علم صحابہ میں فرق مراتب اور نیچے کیا آ رہا ہے کہ صحابہ اور متاثرین میں سے جو بھی اہل علم ہیں جی جو بھی ہے جو بھی آج تک جو بھی اہل علم ہیں جی کہ علمی درجات میں جو درجات تفاوت پایا جاتا, جاتا ہے وہ یا تو ہے جی یہ سمجھے اس بات کو کہ اہل علم میں جو فرق ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یہ عالم دین وہ اچھا ہے وہ عالم دین وہ اچھا ہے یہ جو فرق ہے درجات میں یہ کس لحاظ سے ہوتا ہے یا علم کی کثرت یا علم کی کوالٹی یار یہ آدمی محقق ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے کون سا قول جو ہے راج ہے کون سا برجو ہے اور دوسرا جی اس کو بہت حادیث یاد ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ صحیح ہیں کہ ضعیف ہیں اخبار بہت سے جانتا ہے فی کا انفی میں یہ ہے فقہ مالکی میں یہ ہے فقہ کا میں یہ ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ راجح کون سا ہے بہرحال کہتے ہیں کہ اہل علم میں جو فرق ہوتا ہے وہ انہیں دو چیزوں میں ہوتا ہے یا کثرت علم میں یا کوارٹی میں یہ دو معیار ہیں علم میں فرق کے جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص سے تمام احادیث پر احادیثی ہو تو کسی شخص کے لیے اس کا دعویٰ کرنا ممکن نہیں کسی کے لیے ممکن نہیں دعویٰ کرے کہ کوئی ایسا آدمی ہے ان کے نہ اپنے بارے میں نہ ہم کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس سب آدیش ہیں جی اس کی ترین مثال راشدین رضی اللہ جی ہاں بس یہاں پہ رکیے دیکھیے جی راشدین رضی اللہ تعالی ان سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا کون ہوگا جناب صدیق رضی اللہ تعلق صبح و شام آپ کے ساتھ رہتے تھے رات کو بھی آپ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں آپ اس کو مشورے دے رہے ہوتے تھے جناب عمر فاروق کہتے ہیں ترمجی شیخ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کو بیٹھتے مسلمانوں کے معاملات پر گفتگو کرتے اور میں بھی ان کے درمیان میں ہوتا اور پھر جناب صدیق مکہ میں آپ کے ساتھ ہیں مدینہ میں آپ کے ساتھ ہیں ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں ہجت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں تب آپ سے لگ ہوتے تھے اس کے باوجود اگر جناب صدیق رضی اللہ عنہ سے کچھ حدیثیں رہ سکتی ہیں تو بعد میں آنے والے ایمہ اکرام سے کیوں رہ سکتی یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقل مندی ہے جانش مندی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مثالیں کن کی دی ہیں ورنہ اگر وہ چاہتے تو یہاں پہ مثال دیتے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی امام مالک رحمہ اللہ کی امام شافی کی امام احمد کی کہ جی فلاں امام سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے حدیث نہیں تھی اور فلاں ان کے قول سے معلوم ہوتا ہے ان کے پاس حدیث نہیں تھی نہیں انہوں نے کہا بجائے اس کے نیچے کام کریں اوپر چلتے ہیں جب صحابہ اکرام خلفائے راشدین سے کچھ ادیسیں رہ سکتی ہیں تو بعد میں آنے والوں سے کیوں نہیں رہ سکتی جناب صدیق صبح و شام آپ کے ساتھ ہیں پھر بھی حدیثیں رہ گئی انہوں نے اس کی پھر ایک مثال دی ہے مثال یہ ہے کہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جو کہ نانی تھی کس کی نانی نہیں نہیں ایسے نہیں بولیے بولیے بولیے بھائی ہم کی نانی ٹھیک ہے کوئی فوت ہو گیا اس کی نانی ٹھیک ہے نا یہ جب وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہو نا کہ کوئی فوت ہو گیا ہے کس کو کتنا حصہ ملے گا سوال کرنے والے اس میں عام طور پہ غلطی کرتے ہیں جب آپ نے کسی عالمی دین سے سوال کرنا ہے اسے جب آپ بتائیں گے نا کہ وہ فوت ہوا ہے تو پیچھے یہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے لحاظ سے بتائیں اور وہ کیا بتاتے ہیں جی میرا فلاں فوت ہو گیا ہے اور میرا ایک بیٹا ہے میری ایک ایسی ہے آپ اپنی نہ بتائیں میت کی بتائیں کہ فلاں میت فوت ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک نانی رہ گئی ہے اس کے ابا زندہ ہے اس کی اما زندہ ہیں اس کے بھائی زندہ ہیں اس کے بیٹے زندہ ہیں تو بسرا ایسے پوچھتے ہیں تو بہرحال نانی آئی تو نانی کہنے لگی جی میری وراثت میں میرا حصہ کیا ہے مجھے بتائیے تو اس موقع پہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں فی کتاب اللہ من قرآن پاک میں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس سے ایک یہ بھی پتا چلا کہ جناب صدیق قرآن کے حافظ تھے کہ نہیں تھے جی تھے <تصفح> حافظ تھے فوری طور پہ کہہ دیا کہ قرآن پاک میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی کہ وہ تو میری نگاہ ہے اس کے اوپر قرآن پاک میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے نبی علیم کی احادیث میں بھی میرے علم کے مطابق یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی جاتا ہوں آپ کی آپ کی وجہ چاہتا ہوں آگے پہ چلی دیکھنا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں تو پکا کہہ دیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی میرے علم کے مطابق تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن تم چلی جاؤ میں لوگوں سے پوچھوں گا سوال کروں گا اور پھر میرے پاس آنا یہ کون کہہ رہے ہیں فوری طور پہ فتوا نہیں, نہیں داغا میرے جیسا کوئی ہوتا تو بھئی آخری اتنے سال تریم حاصل کی ہے تو اب نہیں حدیث ہوگی اپنی کس میں فتوا جاری کر دیتے ہیں نہیں عبداللہ بن مسعود کو بھی آپ نے دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مہینہ اور یہاں پہ جناب صدیق امت کے سب سے عظیم آدمی اور کیا کہہ رہے ہیں واپس چلی جاؤ تو میں لوگوں سے سوال کروں گا لوگوں سے پوچھا تو جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے بتایا کہ اس معاملے میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے نانی کو چٹائیسہ دیا تھا اس حدیث پہ کلام ہے صحیح ضعیف ہونے کے لحاظ سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو روایت کرنے والا ہے جناب صدیق سے وہ قبیصہ ابن زو ہے اس کا نام کتاب میں آئے گا آپ کتاب کے دیکھنا نہیں ہے لیکن کیا نام ہے اس کا توجہ میتر حیدران قبیصہ ابن دو ایب ہے آئی بغل طریقہ میں صحیح کروا دوں گا قبیصہ ابن زو ہے تو وہ جو ہے اس کی جناب صدیق سے ملاقات ثابت نہیں ہے تو علمائی کرام نے اس لیے اسے ضعیف قرار دیا ہے شیخ زبید کا موقف یہ ہے کہ ملاقات ثابت نہیں ہے لیکن ابن زویب کون ہے یہ تو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے اور صحابی جب کسی اور سے روایت بیان کرے چاہے ملاقات نہ ہوئی ہو ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے یہ ان کا موقف ہے بہرحال اس میں درست کیا ہوگا غلط کیا ہوگا بات کی بات ہے مسئلہ بہرحال امت میں یہی ہے عمل اسی کے اوپر ہے تو دادی کا حصہ کتنا ہے پھر سٹا حصہ لیکن بتانا یہاں پہ کیا مقصود ہے کہ جناب صدیق کے پاس یہ حدیث نہیں تھی اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میں لوگوں سے پوچھوں گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کئی ایسی حدیثیں ہوں گی جو مجھے معلوم نہیں ہوں گی اور پھر وہ حدیث کہاں سے آئی صاحب کلام کی طرف سے جو جناب صدیق کے برابر کے تھے ایسے ہی ہے نہیں ان سے کمتر تھے تو ضروری نہیں کہ جو بڑا عالم دین ہو بڑا امام ہو اسی کے پاس آر حدیس ہو ہو سکتا ہے چند حدیث اس کے پاس ہوں جو آپ سے کمتر ہے جو بڑے امام کے مقابلے میں چھوٹا امام ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ اب کتاب سے پڑھتے ہیں جی میرے بھائی جی کسی بھی میت کی میری نام نہیں بتایا یہ بتایا میت کی نانی کسی میت کی کوئی فوت ہوا اس کی نانی جی جی شبہ نہیں اصل میں پہلے دادی آئی تھی بعد میں نانی بھی آئی تھی جناب جناب عمر فاروق کے زمانے میں وہ پہنچ گئی تھی نانی پہنچ گئی تھی نینی اور دادی پہنچ گئی تھی پہلے نانی آئی ہے جناب صدیق کے پاس جو آئی ہے نا وہ نانی آئی ہے کیونکہ ایک روایت میں لفظ آئے امن ام مِن. تو وہ آئی ہے اور بعد میں وہ آئی تھی تو جناب عمر فاروق نے کہا بھائی میرے لیے میرے پاس تمہارے لیے کوئی الگ حصہ نہیں ہے اسی حصے میں تم دونوں شریک ہو جاؤ گے جی ہاں یہ سے سے جی چھوٹی دنیا کہاں ہے جی بیٹا خلف راشدین کے نام بتاؤ ذرا جی بیٹا آپ خلفائے راشدین کے نام بتاؤ چلیں جی آپ جی ابو بکر صدیق جی ہاں جی کون مدد کرے گا جی ہاں بیٹا بکر ہاں <تصفح> <تصفح> <تصفح> نہیں ان کو آپ نے پہلے بیان کیا نہیں نہیں باقی لوگ نہ بتائیں گے ایسے نہیں بس نہیں وہ تو پہلے بتا چکے آپ نہیں آپ لوگ نہ بولیں بھئی ایسا نہ کریں آپ عمر رضی اللہ عنہ بات بیٹا بہت اچھے اب یہاں پہ شیخ نے کوئی انعام رکھوائے ہوتے تو میں ایک بانٹتا جاتا سات سات اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنائے اللہ حبیکم علیہ السلام اول مسلمین جی تو یہ خلاف راشدین جی پڑھیے سب سے بہتر سب سے بہتر جاننے والے تھے جی ہاں ٹھیک ہے حضرت یا بلکہ بلکہ تمام وہ رفیق رہے رفیق کا مانا کیا ہوتا ہے ہاں بیٹا نہیں نہیں یہ چھوٹوں سے پوچھنے والا سوال ہے یہ آپ سے آپ نہ بولا کریں جس سے سوال پوچھا جائے بس وہ نہیں بولے جی رفیق ساتھی رہے جی ہاں جی اور وہ رات کے وقت بھی حاضر ہو کر اور آپ صلی اللہ کے ساتھ بیدار بیدار, بیدار رہ کر داکر مسلمانوں کے حالات کا فکر کرتے رہے ہاں یہ نیچے حاشیہ نمبر دو جو ہے حاشیہ نمبر دو یہ پڑھیں ذرا ع شیبہ ابو بکر ابن نبی شہبہ میں الطفا ربی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حالات پر غور و فکر کرنے کے لیے حضرت ربی اللہ علیہ کے پاس رات بسر کرتے اور میں آپ کے ساتھ ہوتا جی ہاں تو یہاں پہ آپ لکھ لیں ترمدی شریف لکھ لیں یہ بس حوالے کے اضافہ کر لیں کہ ہم، ہمارے پاس اس سے بہتر حوالہ موجود ہے ترمجی شریف اور حدیث نمبر ایک چھ نو ایک سو انتر شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اطمینان رہے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جناب صدیق اور نبی اسلام رات کو بھی جاگتے تھے مسلمانوں کے معاملات پہ غور و فکر کرنے کے لیے اب یہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ نبی علیہ السلام عام طور پہ رات کو جاگنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اگر وہ جاگنا خیر کے لیے ہو نیک امور کے لیے ہو علم کے لیے ہو تو یہ بالکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی عبادت میں پھر تو آپ وقت گزر رہا ہے جی لیکن اس شرط پہ کہ صبح کی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو جی حضرت فارو کا حال بھی یہی تھا. ان کا حال بھی تقریبا یہی تھا کیا حال تھا؟ جی جی آپ آپ آپ کیا حال تھا ان کے آپ کے ساتھ رہتے سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے رات کو بھی بیٹھتے وغیرہ یہ کہنا چاہتے ہیں جی اکثر یوں فرماتے میں اور ابو بکرو وہ عمر ہے عمر باہر نکلے باہر نکلے دیکھیے میرے بھائیو بھائی ابجہ میری جانم کیجئے گا کہ جب جناب فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں اور میت ان کی جو ہے وہ چارپئی پہ پڑی ہوئی ہے تو لوگ دائیں بائیں جمع ہیں ان کو دعائیں دے رہے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں ستائش کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عما کہ اچانک ایک آدمی نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر وہ صاحب کہنے لگے جنہوں نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جگہ دے گا آپ کا آخرت میں انجام جو ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور جناب ابو بکر کے ساتھ ہوگا دلیل کیا ہے کہنے لگے اس لیے کہ میں نے نبی علی اسلام کو یہ کہتے ہوئے ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے اکثر آپ کہتے تھے کیا آپ کہتے تھے خرج تو آنا وہ ابو بکر و عمر کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکل کے آ رہے تھے جی تو آنا وہ ابو بکر و عمر دہل تو آنا وہ ابو بکر و عمر کیونکہ نبی علی السلاط والسلام اکثر جب گفتگو کرتے تو جہاں اپنا نام لیتے ساتھ ہی جناب صدیق جناب فاروق کا نام لیتے تو اس سے ایک تو جناب فاروق کی شان کا پتہ چلا اور ایک یہ پتہ چلا کہ وہ اکثر نبی اسلام کے ساتھ ہوتے تھے اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بکر عمر فلان جگہ سے آئے فلاں جگہ گئے فلاں جگہ داخل ہوئے فلاں جگہ سے نکلے تو جناب یہ کہنے والے کون ہیں جو بات ہیں میں مڑ کر دیکھا تو جناب علی تھے آج کئی لوگ یہ سمتے ہیں کہ جناب علی اور عمر فاروق اور جناب علی جناب صدیق جو ہے شہد ناؤز بلا دشمن تھے نہیں میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو آج کل کے لوگ ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں جن کو سن کر اگر کوئی عام آدمی ہوگا تو یہیں سمجھے گا کہ صحابہ اکرام شید آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے نوز بلندی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پر جان نچاور کرنے والے محبت کرنے والے تھے جی ہاں تو یہ اب یہاں بیان کرنے کا یہ مقصد کیا ہے کہ جناب صدیق جناب فلوق اکثر آپ کے ساتھ رہتے تھے تو اس کے یوں یہ واقعہ پیش آیا ہے دادی والا جو آپ نے سنا ہے جی آپ کون سے شاید پڑھیں گے جی حزب و بکر اور دادی کی مراث جی آپ یہاں پر لکھنا چاہیں تو نانی لکھ سکتے ہیں جی جی جی اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ مذکور نہیں اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ مذکور نہیں اس کا مطلب یہ ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جناب صدیق قرآن کے حافظ تھے کیونکہ آ... یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ جب صحابہ کرام میں سے حافظ صحابہ کرام بتائے جاتے ہیں جناب صدیق کا نام اس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ یعنی کہ یہ لوگ جو دیگر معاملات میں مصروف ہو گئے امت کے بڑے معاملات میں تو علماء میں ان کا نام آنا ذرا کم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علماء نہیں تھے سب سے بڑے عالم دین تھے جی ہاں جی ہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا کس بات کا یہ بیان کے لیے دادی کی دادی یا نانی کی مراج کا جی اس زمن میں لوگوں سے ریاد کروں گا لوگوں سے پوچھوں گا جی ہاں مسلمہ مسلمہ جس نے زبردست لگانی ہے لگا لے تاکہ جب آپ یہ روایت پبلک میں بیان کریں تو غلطی نہ ہو محمد ابن مسلما جی عمران حسین جی انہوں نے بھی یہ حدیث لوگوں کو پہنچائی اور یہ ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے ویسے اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ حدیث عمران حسین تک بھی پہنچی ہے اور یہ بھی جو انہوں نے کیا بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب یہ حدیث تین صحابہ کے کے پاس موجود ہے نمبر ایک مغیرہ ابن شعبہ نمبر دو محمد ابن مسلمہ نمبر تین عمران بن حسین اگر نہیں ہے تو جناب صدیق کے پاس نہیں ہے رضی اللہ وسلم تو بتانے والے کون ہیں جو علم میں فضیلت میں ان سے کم تر ہیں اچھا یہ حاشیہ نمبر ایک نیچے کیا لکھا ہوا ہے ابو دود اس کا ریچ نمبر اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ نے کبھی جیسا سمجھا نہیں میں کیا لکھا ہوا ہے اچھا چوتھائی لکھا ہوا ہے اچھا نہیں چھٹا حصہ چھٹا حصہ میں نے تو غور نہیں کیا اس پہ ہاں حصہ جی چنے جی اچھا اب یہ نیچے دیکھیں یہ صحیح کر رہی ہے سب بھائیوں نے اوپر جو ہے نا کہ نبی اسلام نے دادی کو ایک چوتھائی حصہ میں راست دلوائی تھی یہ چوتھائی نہیں چھٹا حصہ یہ نیچے دیکھیں ہاشی میں ابو دعود حدیث نمبر لکھنا چاہیں دو آٹھ نو چار دو ہزار آٹھ سو چورانوے اور ترمزی آگے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لکھ لیں 2101 2101 زیرو ایک دو ہزار ایک سو ایک بتا رہے ہیں مجھے پوچھنا چاہ رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جی بارا جی جو میں نے ایڈیشن دیکھا ہے جو چلتا ہے عام طور پہ اس میں یہ نمبر ہے کسی اور ایڈیشن میں شاید آپ نے جو نمبر دیکھا شاید وہ اچھا تو یہ جو ہے یہ آگے لکھا ہوا قبیسہ بن بنت لکھا ہوا ہے تو یہ بنت نہیں بلکہ بن ہے زو جی جی ہاں چلے جی اب پڑھیں کون سے بھائی پڑھ رہے تھے بڑا جی پڑھیں مکمل کریں ہم نہیں ہے برابر کے نہیں ہے یہ فدیر جی اس کے باوجود حاصل ہوا عظمت و جرالت واقع حالانکہ مطابق پوری امت کا ہاں اپنی عظمت ان کی اپنی جگہ پہ ضلالت ان کی اپنی جگہ پہ لیکن یہ حدیث ان کو معلوم نہیں تھی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ان کو نہیں تھی تو بعد میں آنے والے ایما اکرام کو اگر کوئی حدیث معلوم نہ ہو اس کے خلاف فتویٰ دے دیں تو جو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے امام صاحب کو کوئی حدیث معلوم نہ ہو تو وہ بھی غلط ہیں اور جو فتویٰ غلط ہونے پہ ان کا مذاق اڑائیں وہ بھی غلط ہیں دونوں غلط ہیں جی چلے جی اب جناب صدیق رضی کے حوالے سے یہ حدیث تھی اس کے بعد جناب فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی ایک مثالیں دی ہیں اور عمرے فاروق کون ہیں جن کے بارے میں خطیب حضرات کیا کہتے ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق قرآن نازر ہوتا تھا یہ لفظ بولا جاتا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا اور بعد میں اسمانوں سے وہی نازل ہوئی قرآن نازل ہوا اتنی ان کی رائے درست ہوتی تھی اور یہ عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں وہ لوگ ہوتے تھے جن پہ الہام ہوتا تھا جن کے ذہنوں میں درست باتیں ڈال دی جاتی تھی الہام ہوتا تھا اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوا تو کون ہوں گے عمر فاروق ہوتا. الہام ہوتا ہے یہ علم میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے اور پیچھے آپ یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ وہ بھی نبی السلام ساتھ صبح و شام رہتے تھے اس کے باوجود جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے کئی حدیثیں رہ گئیں بلکہ کئی مواقع پہ انہوں نے فتوا بھی دے دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے ان کئی مواقع پہ تو ان کو وقت پہ معلوم ہو گیا فتوا دینے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ بھئی اس معاملے میں حدیث ہے جو ان کے پاس نہیں تھی اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ فتوا دے چکے بعد میں پتا چلا کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اور ایک مثال ایسی دیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں کیا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اتحاد کے مطابق کوئی آرڈر جاری کیا بلکہ میں مثال ہی دے دوں یہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ رہے ہیں اگر لڑائی ہو جائے ایک صاحب دوسرے کی انگلی کاٹ ڈالیں تو ابدیت کتنی ہے بدلا نہ لینا ہو دیت کا معاملہ ہو یا جان بوجھ کی نہ کاٹی ہو غلطی سے کام ہو گیا ہو تو پھر جب غلطی سے ہوا ہو تو پھر قصاص تو نہیں ہوگا پھر انگلی کے بدلے انگلی نہیں ہوگی کیا ہوگی دیت ہوگی تو دیت ایک انگلی کی کتنی ہے یہ جو, جو بھائی جانتے ہاتھ کھڑا کرے ایک انگلی اگر کوئی غلطی سے کسی کی کاٹ ڈالے تو دیت کتنی ہوگی کون سا بھائی بتائے گا جی نہیں پچیس نہیں میرے بھائی دس دس اونٹ اسلام میں آپ دیکھیں ایک انگلی کی قیمت کتنی ہے دس اونٹ تو دس اونٹ آج کر کتنی ہوں گے تقریبا تقریبا جلدی سے بتائیں دس لاکھ دس لاکھ ریال کہنے کے روپیہ نہیں یار ریال نہیں ریال نہیں ریال نہیں ایک اونٹ تقریباً میرا حال ہوگا بھی، بھی پندرہ بیس کا کر لیں آپ جی ہاں تو آپ اس لحاظ سے اب ان کے دس اونٹوں کی قیمت کتنی بنی تقریبا تو برل آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں انسانی نفس کی کتنی قدر و قیمت ہے کئی لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس کیونکہ علم نہیں ہوتا ہم ان کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں نہیں میرے بھائی ہمارا دین بہت عظیم دین ہے ایک انگلی کی قیمت دس اونٹ ہیں اور کسی نے اگر آپ کی پانچ انگلیاں کار ڈالی تو کتنی ہوگئی پچاس اونگ اس کا بھی نقصان دیکھیں نا آپ وہ ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے معروم ہو گیا ہے اب جناب عمر فاروق کے پاس حدیث نہیں تھے میرے بھائی جو کتاب میں دیکھ رہے ہیں مادھو کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی ہے تو میری طرف دیکھیں آپ کچھ اب جناب عمر فاروق کا فتوا کیا تھا ان کا فتوا یہ تھا کہ ہر انگلی کا فائدہ دیکھا جائے گا کون سی انگلی انسان کو کتنا فائدہ دے رہی ہے اس کے مطابق دیگت مقرر کی جائے گی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انگوٹھے کی انہوں نے مقرر کی تھی پندرہ اونٹ کتنے اور ان دو انگلیوں کی دس دس اونچ دس دس اور یہ دو انگلی ہے اس کے نو اونٹ اور اس کی چھ یہ ان کے دور حکومت میں اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا جناب عثمان کے دور میں اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا جناب علی کے دور میں اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا امیر معاویہ کو پتا چلا کہ اس بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ ہر انگلی کی دیگیت دس اونٹ ہر انگلی کی کتنی کی برابر اب اگر حدیث نہ ہو تو جناب عمر فاروق کا جو آرڈر ہے بالکل صحیح تھا عقل کے مطابق تھا عقل کے مطابق تھا لیکن اللہ وہ بہتر جانتا ہے ہماری عقل ناقص ہے تو شریعت اوپر سے نازل ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سالوں تک حدیث کے خلاف حکم چلتا رہا اصلاح ہوئی تو جناب امیر معاویہ کے زمانے میں جب حدیث مل گئی تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے اب کیا آپ جناب عمر فاروق کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے ان کا مذاق اڑائیں گے نوزب اللہ مزاج دوسری طرف کیا آج کو آدمی ایسا ہوگا جو کہے گا نہیں جی ہم نے حدیث نہیں لینی ہمارے امام عمر فاروق کے غلطی نہیں کر سکتے اور ہم نے بس انہی کے فتوے پہ چلنا ہے کیا یہ بھی درست ہوگا یہ بھی غلط ہوگا تو جناب عمر فاروق کے تعلق سے جو پہلی مثال دی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا مجھے امید ہے کہ ذرا توجہ <laughs> سے آپ سنیں گے کس <laughs> کا یہ ابھی <laughs> آئے گا یہ آ رہا ہے ہاں یہ آنے والا آگے جی اب اس کا جو ہے میرے بھائی پہلی مثال مسئلہ استعزان کیا مسئلہ ہے استضان کا مانا کیا ہوتا ہے اجازت مانگنا اجازت لینا مسئلے کے نام کیا ہو جائے گا استعان اجازت لینا یہاں سے بھی آپ کو پتا چلے گا ہمارا دین کتنا عدیم دین ہے روایت بیان کرنے والے ہیں ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ اور ابو مسا شری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے بدھو شریف میں بھی ہے کہ ابو موسا اشری کو پیغام بھیجا جناب عمر فاروق نے میرے پاس آؤ وہ آئے تین دفعہ سلام کہا جناب عمر فاروق نے سلام کا جواب نہیں دیا ابو موسا اشری واپس چلے گئے بعد میں ملاقات ہوئی عمر فاروق کہنے لگے بھائی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہنے میں آیا تھا اور میں نے آپ کو تین دفعہ سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور حدیث یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جائے تین دفعہ سلام کہے ایجاد مل جائے الحمدللہ للہ اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے ہاں جی کیسا ہے ہمارا دین جی لیکن کیا ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں نہیں ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں اگر آپ میرے گھر میں آئیں اور سلام تین دفعہ کہیں اور میں دروازہ نہ کھولوں تو آپ کا منہ دیکھنے والا ہوگا جبکہ یہ حدیث کس کی ہے نبی علیہ السلام کی ہے بھائی وہ کیا معلوم اندر اس کی کیا حالت ہے کیا معلوم وہ مریض ہو معلوم نہیں کتنے دنوں کا وہ تھکا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ گھر میں کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہو نہیں وہ چاہتا ہے کوئی گھر میں اس وقت داخل ہو اور ہم اپنے بھائیوں کے گھروں میں بہنوں کے گھروں میں بغیر جاس کے داخل ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے غلط ہے میرے بھائی غلط ہے بالکل غلط ہے تو بہرحال تین دفعہ جاس مانگی جائے اور جاس نہ ملے واپس چلے ہیں عمر فاروق رضیا نے جب یہ حدیث سنی کہا اس حدیث پہ کوئی گواہ لے کر آؤ کسی اور نے بھی حدیث سنی ہو اگر گواہ نہیں ملا تو میں سزا ملے گی کس سے کہہ رہے ہیں موسیع ابو مساشری سے ابو موسا شری کا تو رنگ اڑ گیا یہ کیا بن گیا اب وہ گواہ تلاش کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کسی گلی میں انصاری صحابہ کے بیٹھے ہوئے تھے جناب اوبئی ابن قاب رضی اللہ عنہ کی صدارت میں آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگرانی میں ان کی میٹنگ چل رہی تھی ابو مساشری آئے بڑے پریشان لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا کیوں اتنے پریشان ہو ماں افزاٹ تو کہنے لگے بھائی میرے عمر فروق کے درمیان یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے مجھے گواہ چاہیے تو وہ انصاری صاحب کرام آگے سے ہنسنے لگے ابو مساشری کو بڑا غصہ آیا کہ میں پریشان یہ ہنس رہے ہیں ان کا ہمیشہ یہ ہنس رہے ہیں کہ بھائی یہ تو عام سی حدیث ہے یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کو معلوم نہیں تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بچے کو معلوم ہے اس وجہ سے آپ پریشان ہیں ہم گواہ بھیجتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن کس کو بھیجیں گے جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے کس کو ابو سعید خدری کو ابو سعید خدری کے گواہی دی جناب عمر فاروق نے اس کے جواب میں کیا کہا یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہنے لگے خافی علیہ کہ یہ حدیث مجھ سے پشیدہ رہ گئی مجھ سے مخفی رہ گئی پھر کہنے لگے الہانی اصف بالاسواق اصواق لگتا یہ ہے کہ چونکہ میں کاروبار بھی کرتا تھا اس کاروبار نے مجھے اس حدیث سے محروم رکھا ہے یہ کون سے عمر فاروق کہہ رہے ہیں جانتے ہیں آپ یہ وہ عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں بخالی شریف میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں مزدوری کیا کروں گا کاروبار کروں گا اور تم نبی اسلام کے ساتھ رہنا صبح سے شام تک رات کو تم نے آ کے مجھے حدیثیں بتانی ہیں جو نبی السلام نے بیان کی ہیں اور دوسرے دن تم کاروبار کرو مزدوری کرو میں نبی اسلام کے ساتھ رہوں گا جو حدیثیں ملیں گی تمہیں بھی دوں گا اتنی محنت کے باوجود حدیثیں کئی ایک مخفی رہ گئیں ایک نہیں کئی ایک مخفی رہ گئی ان میں سے ایک ہی ہے تو پھر انہوں نے ابو مسا اشلی سے کہا بھائی مجھے تمہارے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے اس لیے میں نے کہا کہ اور گواہ لے کر آؤ پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ان کے پاس نہیں <سرت> جی, <سرت> جی چلے جی کون سا بھائی پڑھے گا ہو گیا یہ <سرت> پڑھ لیں گے بس یہ پڑھ لیتے ہیں چلے جی مسئلہ ہے اور حستے عمر جی حضرت رضی اللہ عنہ کے سے رکھتے ہاں اب یہاں پہ نمبر بس لکھ لیں یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور نیچے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے میں نمبر لکھ لیں آپ زیرو چھ دوا پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ इस ام سے آگاہ رہا تھا کہ کسی کے گھر میں جا کے رہنے حالانکہ وہ تو اس بات پہ یہاں تک میں وہ تو اس بات انہوں نے پوری حدیث بیان کی تو عمر فروغ نے کہا کہ یہ حدیث لے کر آؤ حدیث کا گواہ لے کر آؤ پوری حدیث کے اوپر اب جو انہوں ترجمہ کیا ہے وہ میں اب یہ دیکھ لیتا ہوں کہ کیا انہوں نے اس میں کوئی لفظ چھوڑا تو نہیں ہے بس یہ لکھا ہے کہ عمر فاروق نہیں جانتے تھے کہ اجازت لینے کی سنت کیا ہے طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی اب یہ حدیث بخاری کی لکھ لی آپ نے مسلم میں لکھ لیں دو ایک پانچ تین مسلم میں دو ایک پانچ تین اور ابو دعود شریف میں پانچ ایک آٹھ دو پانچ ایک آٹھ دو چلیں جی باقی پھر ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ ہے ناشتے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ جو پانی کا بارڈر خالی ہو چکا ہے وہ یہاں سے اٹھا لیں اور جا کے باہر وہاں جو ہے میں ہے ناشتے کا تک ہے تک تمام لوگوں کو دوبارہ اسی تک